الحمدللہ للہ رب العالمین والسلام وسلم رسول محمد وآلہ وآلہ اجمعین اما با من الشیطان حمد واصب اجمائین الى شعیق قون من المشرکین دسویں پارے میں سورہ توبہ ہے تین پاؤ دسویں پارے میں اور ایک پاؤ گیارہویں پارے میں ہے ایک پارے پر مشتمل ہے اور اس کو سورہ توبہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں جو جنگ تبوک سے تین صحابہ پیچھے رہ گئے تھے ان کی توبہ کا بیان ہے اس لیے سورت کا نام توبہ ہے اس کو سورہ برا بھی کہتے ہیں کہ شروع میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برات کا مشرقوں سے اس لیے اس کو سورہ برا کہتے ہیں اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرقوں کے متعلق یہ بات بیان فرمائی ہے کہ ان کا کوئی عمل قبول نہیں اللہ فرماتے مکان علی مشرقینج اللہ شاہدین اعلیٰ بالکل فراۃم الم و فن خالدون مشرقوں کے قول میں شرک ہے فعل میں شرک روح میں شرک رہیشے میں شرک صبح شرک شام کو شرک اور ان کی عبادت سور و پکار میں شرک یہ چاہے بیت اللہ بھی بنا لے نا ان کو بیت اللہ شریف بنانے کا بھی ثواب کوئی نہیں حالانکہ بیت اللہ شریف کے اندر ایک نماز پڑے لاکھ کا جماعت سے پڑے تو ستائیس لاکھ کا لیکن شرک کے ہوتے ہوئے کوئی عمل قبول نہیں اگر آدمی موہد ہے عقیدہ اس کا درست ہے جاتے ہوئے اس نے پتھر اٹھا کے سائڈ سے دور راستے سے دور کر دیا سیڈ پر کر دیا دس گنا سے لے کے سات سو گنا تک ثواب کی امید ہے لیکن اگر شرک کرتا ہے تو بیت اللہ بھی بنا لے تو کوئی ثواب نہیں انسان جو ہے دین پر عمل کرنے میں سستی کرتا ہے تو دنیا کے جو امور ہیں اس وجہ سے رشتداری داری ہے باپ دادا ہے اولاد ہے مال ہے رہش گائیں ہیں اللہ نے ساری دنیا کو کٹھا کر کے فرمایا کل کہہ دیجئے جی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کا آنا آبا مگر ہے تمہارے بابا دادا پردادا وابناوکم تمہارے بیٹے پوتے پڑھ پوتے ویخوانکم اور تمہارے بھائی واشیرکم تمہاری برادریاں ومال ان اکترف تم ہوا اور مال جو تم کماتے ہو و تجارت ان تخشونا کسادہ اور تجارتیں جن کے خسارے سے ڈرتے ہو ومساک ان تردہ انہا اور رہیش گائے یہی ہے نا ساری دنیا باپ دادا پردادا بیٹا پوتے پڑھ پوتے بھائی برادریاں مال تجارتے رہیش گاہیں یہی ہے نا دنیا اللہ نے اس کو اکٹھا کر کے فرمایا اگر یہ تمہیں اللہ رسول سے زیادہ پیارے ہیں جہاد سے زیادہ پیارے ہیں یہ چیزیں ان کی وجہ سے تم اللہ رسول کی باتوں پر عمل نہیں کرتے ان کی وجہ سے تم جہاد سے پیچھے رہتے اس میں حصہ نہیں لیتے تو پھر تم انتظار کرو اللہ کے عذاب کا تم مجرم ہو تم پر فرد جرم لگ چکی ہے یہ اللہ کا حوصلہ ہے کہ عذاب کو لیٹ کرے لیکن تم پر عذاب آیا کہ آیا رات کو آئے یا صبح آئے باقی مجرم ہو تمہیں یہ چیزیں زیادہ پیاری ہیں اللہ رسول سے اور اللہ کی رامے جاد کرنے سے اس کے بعد اللہ نے جو سارا کا طرز عمل بیان کیا اتخدو اخبارہ ہم واربان اربابم منڈور اللہ ان لوگوں نے اپنی علماء اور مذہبی پیشواؤں کو رب بنا لیا تھا اللہ تعالی کے بغیر عدی حاتم حاطمت کا بیٹا کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی عیسائی تھا لیکن ہم ان کو رب تو نہیں بنائے ہوئے تھے میں یہ بتاؤ جس چیز کو تمہارے مذہبی پیشوا حلال کرتے تھے تم اس کو حلال نہیں سمجھتے تھے جس کو حرام سمجھتے تھے تم اس کو حرام نہیں, نہیں سمجھتے تھے ہاں تو یہی تو رب بنانا ہے رب بنانے کے کو سیکھ ہوتے ہیں حلال حرام کا حق سواب نیکی کا حق اور جدا سزا کا حق اگر تم کسی عالم کو امام کو مفسر کو محدث کو بابے کو دادے کو مرشد کو, دے دو تو تم نے اس کو رب بنا لیا کیونکہ حلال حرام کرنا، سواب نیکی طے کرنا اگر سواب دینا یہ جو ہے اللہ کا کام ہے اور اللہ کی طرف سے رسولہ سم بتائیں گے کتنے لوگوں نے جرت کی ہوئی ہے محفل بڑی رو پرور ہے رات بڑی اچھی ہے دن بڑا اچھا ہے یہاں بڑا سواب ملا ہے اور خوش کرتے ہیں اپنی گلی والے کو خوش کرتے ہیں محلے والے کو خوش کرتے ہیں بابے دادے کو خوش کرتے ہیں برادری کو خوش کرتے ہیں سوسائٹی کو قائم رکھتے ہیں اپنی ہر دل عزیزی اور کہتے ہیں رب ہمیں ثواب دے گا دے گا تمہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن ابئی منافقوں کا سردار اس کا ذکر کیا کلمہ پڑھتا تھا جہاد کرتا تھا رسول کی کمان میں نمازیں پڑھتا تھا لیکن اس کے اندر نفاق تھا مر گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے نماز چنادہ پڑھائی اور اس کو اپنی کمیس مبارک بنائی اور اس مہم میں لمب مبارک ڈالا پورا زور لگایا کہ اس کی بخشش ہو جائے لیکن جب جنازہ پڑھا کے فارغ ہوئے اللہ نے ای تو اتاری ولا تو سلطمن تھا ولا تک ملا قبریں نبی جو ہو چکا سو ہو چکا آئندہ کے لیے ایسے لوگوں کی نہ نماز جنازہ پڑھنی ہے نہ ان کے قبر پہ کھڑے ہونا ہے نہ کفن دفن کا انتظام کرنا ہے اللہ تعالی نے اس کو معاف نہیں کیا اور جو کہتے ہیں نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں رسول وسلم کی نگاہ نہیں پڑی تھی جو کہتے ہیں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہداروں کی تقدیر دیکھی یہ کفر ہے کیا رسول کی نظر اس پر نہیں پڑی تھی لوگوں, لوگوں نے یہاں مشہور کر رکھا ہے کہ اللہ کا پکڑا چھڑا لے محمد محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا یہ قبال اور گوئیوں نے مشہور کر رکھا ہے اور یہاں کیا ثابت ہوئی با ابئی دا پڑھایا نبی نے نپائی خلاصی منافق شکی نے یہ گل فیصلے دی سنائی وہی نے خدا جس نو پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا لکھا جا کم رسول عزیز ہی ماں تم ہری سنا لے کم بلو مینا راؤ فرحیم ہم نے چن کے منتخب کر کے فخر منت سے رسول تمہارے پاس بھیجا اس کو شاخ گزرتا ہے اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے ہری سے شفقت کرنے والا ہے اور تمہارے ساتھ پیار کرنے والا ہے ایسا رسول ہم نے تمہیں دیا کیا قدر کی تم نے اس کی صورت کے آخر میں اللہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ اعراض کریں قرآن حدیث نہ مانیں تو کل تو حسبی اللہ مجھے میرا اللہ کافی ہے لا الا ہوا اس کے علاوہ سچا معبود کوئی نہیں علیہ تبق میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں وہ رب العرش العظیم اور وہ عرش عظیم کا رب ہے عرش عظیم نے کبے کی طرح پوری کائنات کو ڈھانپ رکھا ہے اور پوری کائنات کے اوپر ایسے عرصے جب وہ عرش عظیم کا مالک ہے تو ساری کائنات کا بھی وہی مالک ہے چونکہ صورت کے اندر جاد کا تذکرہ ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں فرمایا ان اللہ بین جنا بین جنا جو فی سبھی اللہ فیکل بادن حقرات اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے اللہ نے سودا کیا مومنوں سے اللہ نے سودا کیا مومنوس کیا سودا کیا مومنس مومنوں کو جو جانے دی تھی نا عمر مومنوں کو جو مال دیا تھا اللہ کہتا ہے وہ مال اور جانے جو میں نے دی ہے تم مجھے وہ دے دو میں تمہیں اس کے بدلے میں جنت دوں گا اب سودا کرنے والا کون ہے اللہ خریدار کون ہے اللہ بیچنے والا کون ہے بندہ بندہ کیا دیتا ہے جو اللہ نے دیا جان اور مال اور اللہ اس کے بدلے میں کیا دیتا ہے وہ جنت جس کے اندر ہمیشہ رہنے والی جوانی میں مانی ایسی نیم جو کسی صلیم اور اشتام، سعودے کے جو لکھے ہوئے وہ ساری آسمانی کتابیں توراط انجیل اور قرآن کیسا سودا ہے یہ جس میں مومن جو ہے وہ بیچنے والا ہے اللہ خریدار ہے اللہ کی چیز مومن دے رہا ہے جان اور ماں اس کے بدلے میں اللہ جنت اتنی قیمتی چیز دیرا ہے اور سودا کرانے والے محمد رسول اللہ اور دستاویزی ثبوت ساری آسمانی کتابیں اور قرآن پچھلی صورت انفال میں غزبۂ بدر کا بیان تھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ مکے والے ہمارے خلاف ایک فیصلہ کن قدم اٹھانے والے ہیں کہ مدینہ پہ حملہ کر کے سب مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے ماض اللہ اور تجارت کا مال جو شام سے آ رہا ہے ساڑھے من سونا اس میں وہ سارے کا سارا ضبط کر کے خلاف ہمارے استعمال ہونا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس قافلے کو روکا جائے کیوں شر کو سے پہلے روکنا چاہیے ہمارے خلاف ان کو بھی پتا چل گیا بہر احمر کے کنارے ابو سفیان کافلے کو بگا کے لے گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو وہ نکل چکے تھے اور وہاں خبر پہنچ چکی تھی مکہ میں وہاں سے وہ چلے ان کو غصہ آیا محمد کو جرت کیسے ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے چمکاسکاروں کو لے کر ہماری شہراہ تجارت کاٹتا اٹھا بتا دو محمد اور اس کے ساتھیوں کو قریش ایک طاقت ہے صدیوں سے ہمارے سامنے نہ کوئی ٹہر سكا ہمارے راستے پر امن ہیں ہم بیت اللہ کے پڑوسی ابراہى علیہ السلام کی اولاد ہزار کا لشکر وہاں سے چلا گانے واليں مٹکے شراب کے ساتھ لے کے آئے بڑا گھمنڈ تھا ان کو اپنی فتح کا کہ وہاں جو ہے مسلمانوں کو کاٹ کے رکھ دیں گے ماد اللہ اور پھر وہاں ڈانس ہوگا اور کندرى ناچے گی اور وہاں شرابیں چلیں گی پتہ کا جشن منایا جائے گا اونٹ صبح ہوں گے سننے والے دیکھنے والے دیکھیں گے سننے والے سنیں گے قرائش کو للکارنے والوں کا اثر کیا ہوتا ہے رسول اللہ صاحب نے جب یہ سخت آلات دیکھ کے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ میں تو تمہیں لایا تھا اس لیے کہ کافلا روکنا ہے اور تمہارا میرا معاہدہ تھا مدینہ کے اندر رہ کے میری مدد کرو گے اب حالات بدل گئے تم میرا ساتھ دو گے وہ تو آ رہے ہیں اگر ہم مدینے چلے گئے تو پیچھے بھی آ جائیں گے تو پھر مہاجرین نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ نے فرمایا میں پوچھ رہا ہوں میرا ساتھ دو گے ساتھ چھوڑ تو نہیں جاؤ گے پھر مہاجرین کا نمائندہ کھڑا ہوا جب آپ نے تیسری دفعہ پوچھا تو انسار کا آدمی کھڑا ہوا جناب کچھ ہم سے سننا چاہتے ہیں ہاں یہ تو پہلے ہی میرے ساتھ آ گئے سب کچھ چھوڑ کے اور میں تمہارے گھروں سے لایا ہوں جدادوں سے لایا ہوں بھی بچوں سے لایا ہوں اور تمہارا میرا مہدہ تو اندر تھا یہاں میری مدد کرنے کا اب حالات کچھ اور ہے جناب ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ کے آگے لڑیں گے پیچھے لڑیں گے دائیں لڑیں گے بائیں لڑیں گے ہم کو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں جن نے کہا تھا تو اور تیرا رب جا کے لڑو محمد کے ساتھ ہی ہیں صلی اللہ حکم دے امن سے ٹکرا جائیں اللہ شیباہی نہیں با کا دودھ پی آئے ہم نے غیرت والی ماں کا نبی کا حکم ہو سمندر میں جہاں کو محب کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں کفار مکہ کیا چیز ہیں ہم دیو سے لڑ جائیں سنانے نیدہ بن کے باطل کے سینے میں گر جائیں حضرت شاد حکم کن سے لڑنا ہے ٹکرانا ہے اللہ کی قسم جو مال ہم سے لے لوگے گے وہ ہمیں زیادہ پیارا ہے اس مال سے جو چھوڑو گے ہم محمد کے ساتھ ہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سب کچھ دینے کے لیے تجار رسود خوش ہو گے۔ چہرہ آپ کا مسکرا اٹھ جب امت جہاد پہ لگ گئی مار کا گرم ہونے لگا رسول سب خوش ہو گئے کیونکہ ان کی زندگی کا بکس مشن پورا ہو گیا پھر آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نبیوں تم ولیوں کے امام اور میں نبیوں کا امام سو جاؤ صبح جنگ برکت تبرک سے جیت لیں گے نہیں ساری رات روئے گڑ گڑائے ڈال دے خیر مجھے بھر دے چھولی میری سن لے میری فریاد بنا دے میری بگڑی کون کہہ رہا ہے آسمانوں کا مہمان کہہ رہا ہے نبیوں رسولوں کا سردار کہہ رہا ہے جس کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے وہ کہہ رہا ہے یا اللہ اگر اپنا نام باقی رکھنا چاہتا ہے تو ان کی مدد کر دے اتار دے وہ مدد اور نصرت کے سارے جتنے تو نے وعدے کر رکھے ہیں اگر یہ رہیں گے تو تیرا نام بھی رہے گا اگر یہ نہیں رہیں گے تو تیرا نام بھی اپنی امت کو سبق دیا میرے ساتھ محبت کے دار کرنے والوں مجھ پہ بارے بارے والوں جب تم نے بھی مشکل کشائی کروانی ہو حاجت روائی کروانی ہو صحت لینی ہو اولاد لینی ہو رزق لینا ہو تم بھی اسی کو پکارنا مجھ پر ایک مشکل گھڑی آئی تھی جب مجھے مکہ مدینہ کی ساری کمائی میدان میں لانی پڑی تھی میں نے بھی اسی کو پکارا تھا میرا مشکل خوش بھی وہی ہے تمہارا مشکل خوش آبی وہی ہے پھر صبح جب جنگ ہوئی سب کے سامنے سب آئی. ادھر سے کافروں کے تین بڑے با... تین بڑے بہادر نکلے اتبا شہبا ولید اور گھمنڈ سے آ کے کہنے لگے ہے کوئی مسلمانوں میں لڑنے کے قابل جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہو بچوں کو یتیم کرانا ہو آئے قریش کے ہیرے کھڑے ہیں میدان میں کوئی ہے مسلمانوں میں لڑنے کے قابل ان میں سے ایک ایک آدمی سو سو کا مقابلہ کرنے والا تھا اور ان کو میدان میں نکلنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی کیونکہ ان کی ٹکر کا کوئی بہادر تھا ہی نہیں جب ان تینوں نے للکارا انسار مدینہ کے رہنے والے تین مسلمان بھاگ کے ان کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے لڑنے کے لیے کہ ہم تمہارا مقابلہ کریں گے بہت بڑی بات ہے یہ وہ کریسٹ تھے جب بھی پشتی لٹےرے بہادر ان کے قافلے دیکھ کے کترا جایا کرتے تھے اور تلوارے میام میں ڈال کے راستہ بدل بابا قریش قریش ہے بابا قریش کے سامنے کون آئے قریش بیت اللہ کے رکھوالے بابا قریش آج ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مدینے کا کاشتکار کھڑا ہے ضرورت کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ تم کون ہو انہوں نے کہا ہم ہے تمہارے وہ دشمن جس نے تمہارے دشمن محمد کو پنا دی ہے ہم ہے وہ سلحب. بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے کہ کوئی کسی کو پکڑنا چاہے اور دوسرا کہے ہاتھ لگا کے دیکھ قریش کے سردار دانت پیس کے رہے گئے ہم ہیں وہ مدینہ کے شندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کو تم نے نکلنے پہ مجبور کیا ہم نے ان کو پناہ دی تمہارے مجرم تمہارے دشمن جو کرنا ہے ہمارا کرو وہ اللہ غصے میں آ کے کہ لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ان سے نہیں لڑنا ہماری توہین ہے ان سے لڑنا ہمارے رشتے دار نکال خون نکال برادری نکال آئے دو دو ہاتھ ہو جائیں پھر آپ نے فرمایا تھا کمیا حمزہ حمزہ ہاں اٹھو کمیا علی علی ہاں اٹھو کمیا بیٹا بیٹا اٹھو پھر قریش کے سامنے قریش آئے تھے برادری کے سامنے برادری آئی تھی مسلمانوں روزے داروں خطرہ رمضان خون کے سامنے خون آیا تھا یہ لڑائی کو باغ پر نہیں تھی لڑائی کسی پارٹی لے پر نہیں تھی یہ لڑائی کسی عورت کے پیچھے نہیں تھی یہ لڑائی حج پر نہیں تھی آج تو فرض نہیں ہوا تھا یہ لڑائی روزے پر نہیں تھی روزہ بھی فرض نہیں ہوا تھا یہ لڑائی زکوت پر نہیں ہوئی زکوت بھی فرد نہیں یہ لڑائی عقیدے پر ہوئی تھی عقیدہ لڑا تھا عقیدہ لڑا تھا ایک طرف ایک اللہ کی چوکٹ پہ جکنے والے تھے اور ایک طرف کئی چوکٹوں پہ سیدہ رید ہونے والے تھے یہ ٹکرا ہوا تھا برادری برادری سے ٹکرائی تھی خون سے خون ٹکرایا تھا اللہ نے اس کا نقشہ کھینچ کے قرآن میں اتارا ہادنی خسمان اختصبو تھی رب کوئی لڑتا ہے عورت کے پیچھے کوئی زمین کے پیچھے کوئی پہاڑ کے پیچھے بڑی جنگیں ہوئی دنیا میں لیکن یہ جنگ اللہ کہتے ہیں صرف میرے بارہ منٹ لڑے تھے پھر لڑے تھے تینوں نے ان تینوں کو اڑا دیا بڑے پریشان ہوئے کہ تینوں کٹ گئے یہ کیا بنے گا یک لکھ ایک ہزار نے حملہ کر دیا تین سو تیرہ پر یہ بڑی بے وصولی تھی اس وقت کے لحاظ سے جوان جوان کے سامنے آ کے مقابلہ کرتا تھا لیکن ایک ہزار چڑھ گیا چڑھ گیا ایک ہزار تین سو تیرہ پر چڑھ گیا اسلح لے کے بڑی بے وصولی تھی بڑا مشکل اور نازک وقت تھا یہ ہمیشہ کافروں نے بے وصولی کی جب امریکہ دنیا کا بدمش سو ملکوں کو لے کے چڑھ گیا افغانیوں پر چڑھ گیا افغانیوں پر ان پر سوکھے ٹکڑے کھا کے کعبہ پینے والوں پر چڑھ گیا چودہ سال بعد زلیل ہو کے واپس گیا سارے اللہ تعالی کے پاس طاقتیں اللہ اکبر ایک ہزار چڑھ گئے پھر اللہ تعالی نے مدد کی اور عبد الرحمان بن عوف کہتے ہیں میرے ایک طرف بچہ کھڑا تھا ایک ادھر بچہ کھڑا تھا میں نے کہا کاش آج گبرو جوان ہوتے دائیں بائیں آج لڑنے کا مزہ آتا ابھی میں سوچ رہا تھا کہ ادھر والا کہتا ہے یا ہمیں ارینی یا باجال چچا ابو جال کہاں ہیں جو ان کا سردار ہے میں نے کہا عمر تو اپنی دیکھ تو اور کیا کہتا ہے ابھی میں اس کی بات سن رہا تھا ادھر والا کہتا ہے یا ہمیں ارے نیا بہجال چچا دھر ابو جال دکھانا کہاں ہے میں دونوں کوئی میٹنگ نہیں ہوئی کوئی مشورہ نہیں ہوا اس کا ٹارگٹ بھی سب سے بڑا بدماش ہے اس کا ٹارگٹ بھی سب سے بڑا کمانڈر ہے پکا تلوا ہمت اللہ کہتا ہے ان کے لیڈروں کو اڑاؤ تاکہ پیچھے والے سارے جو ہیں وہ خاموش ہو جائیں میں نے کہا تمہیں کیا مسئلہ ہے تم کیوں کہتے ہو کبو جال کہاں ہے کیا مسئلہ ہے تمہارا وہ کہتے ہیں مر جائیں گے یا ماریں گے مردود ناری کو سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باریک اڑا کے رکھ دیں گے آج میں نے کہا وہ ابو جال دونوں لپکے اور جا کے ایک پر حملہ کیا اور اس کو گرا دیا بس گمزان کا رنگ پڑا اور جب گھوڑوں نے بھاگنا بند کیا گرد غبار چھٹا جب نیزے رکے تلواریں تھمیں دنیا دیکھ کے سن کے حیران ہو گئی اتبا کٹ گیا تھا شہبہ کٹ گیا تھا ولید کٹ گیا تھا ابو جال کٹ گیا تھا امیہ کٹ گیا تھا ستر لاشوں کے ڈھیر پہ ستر رمضان کو محمد اور رسول نے فتح کا جھنڈا لڑا دیا بدر کے اندر سترہ رمضان پہلا مارکا قرآن نے اس کو یوم الفرقان کہا اور مدینے میں منافق کہتے تھے بس ہوں گئے نا شیرانوں نے چھوڑنا ہے ان کو بھلا محمد اور اس کے ساتھیوں کو چھوڑیں گے سزم باتیں جو وہاں کمزور تھے بیمار تھے عورتیں بچے رسولہ سزم کو اندازہ تھا فوراً زید کو بھیجا میری اونچ نہیں لے جا خوشخبری دے خوشخبری جب اٹھنی رسول سم کی دور سے دیکھی نا منافقوں نے او آ رہی ہے محمد کی صلی اللہ سم محمد گیا صلی اللہ, علیہ وسلم. ماد اللہ ساتھی گئے بچے عورتیں کٹھی ہو گئیں زید کو رسول کو زیادہ چوٹیں تو نہیں آئی رسول سم کا کیا حال ہے اللہ نے فتح دے دی ستر مر گئے ستر کی مشک باندھ کے رسولہ لے کے آ رہے ہیں صلی اللہ کا منافکوں کے سروں پہ پھر جو ہے خاک پڑ گئی مکہ میں بھگوڑے گئے بھاگ کے بھگوڑے بھگوڑے جو مکہ میں پہنچے نا تو وہاں ابو گلاب کو پتہ لگا گلاب وہاں تھا آیا نہیں تھا کہ وہاں میدان محاذ سے میدان جنگ سے کو آیا ہے ہاں بھائی کتنے گرفتار کر کے لا رہے ہو محمد کے ساتھی سم کیا بنوں ان کو اتبا مار گیا کہتا ہے اتبا کہتا ہے شہبا بھی مار گئے کہتا ہے ولید بھی ولید کہتا بوجھا خون چڑھا ہوا ہے یہ مر سکتے ہیں بر یہ مر سکتے ہیں خون چڑھا ہوا ہے بس بھاگ کے آ گیا ہے وہ بھلا مر سکتے ہیں بولا اب کہنے لگا اس سے پوچھو صفوان کہاں ہے سفان مکے کا سردار وہاں بیٹھا تھا کہہ کہ گا وہ بھی مر گیا سارے سردار مار رہا ہے انہوں نے کہا سفان کہاں ہے کہتا وہ بیٹھ بڑا حیران ہوا بولا پکڑ کے زور سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج میں اتنی طاقت تو نہیں تھی کہ وہ یہاں مقابلہ کرتے اور تمہیں کیا ہوا کرا کی ناک کٹوا دی اچھا ملا مت نہ کر لگتا تھا ہمیں کسی نے پکڑ رکھا ہے اور محمد کے ساتھی سسم جیسے چاہتے ہمیں کاٹ رہے ہیں اچھا ایک بات کا چچا پتا نہیں چلا رنگ برنگے گھوڑے تھے سفید پگڑیوں والے اوپر بیٹھے تھے بڑی تباہی ڈالی بڑی تو خیمے میں بیٹھا تھا عباس کا غلام سن رہا تھا خیمہ اٹھایا جہاد سے جرت آتی ہے اٹھا کے کہنے لگا وہ اللہ کے فرشتے تھے جو اللہ کے رسول اور مساحدہ دین کی مدد کے لیے آئے اس کو غصہ تو پہلے چڑھا تھا اس نے جا کے اس کو مارا وہ بھی آگے سے کھڑا ہو گیا لڑنے کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ غلام ٹکرا گیا سردار سے جب اس نے اس کو گرایا ابولاب نے تو ام فضل بھاگی ہوئی آئی خیمے کی لکڑی نکال کے تین چار ماری ابولاب کے سر میں بغیر خشک مشک کی طرح کھڑکنے والے وہاں جاتا تیرا بھی اشر ہو جاتا اب ہے نہیں اس کے غلام کو مارتا ہے غلام سے لڑنا عورت سے لڑنا بڑی وہ بے عزتی سمجھتے تھے. مکے والوں کو غصہ آیا کہنے لگے کوئی نہ روئے رونے کی خبر اگر پہنچی نا مسلمانوں کو تو اس وقت جو ہے مسلمان خوش ہوں گے کوئی نہ روئے رونے پہ پابندی ہو گئی ایک نبینا تھا اس کے چار بیٹے مر گئے چار بیٹے اس کے بدر میں کاٹے گئے وہ رونا چاہتا تھا دل کی بڑاس لیکن رونے پہ پابندی تھی بہت پریشان ہوا کہ بڑاس تو نکالوں رونے بھی دے مارتے ہیں رونے بھی نہیں دے تو اس نے سنا کچھ دنوں کے بعد کہ رونے کی آواز آ رہی کہ عورت رو رہی ہے اپنے گلام کو کہتا ہے بھاگ جا کے پتہ کر کیا رونے کی اجازت مل گئی ہے تو میں بھی رو لوں اپنے چار گبروں پر وہ واپس آیا کیا لگا وہ اونٹ جو ہے نا وہ عورت جو ہے نا اس کا اونٹ گم ہو گیا ہے اونٹ پر غذا اونٹ پہ روتی ہے میرے چار بہنیں رو گا میں روا رو میں رو, میں رو, رو رو رو رو سارے رو رو رو, رو کے پیٹ کے ان کو زلیل خار ہوئے اللہ نے اس کو یوم الفرقان کہا سترہ رمضان کو مارکا مسلمانوں نے چیتا اور اسی طرح ایک اور مارکا ہے تبوک کا اس کا بھی ذکر ہے اس ہے توبہ کے اندر رسول اللہ سے سب کو پتا چلا کہ روم کا بادشاہ فوج گٹی کر رہا ہے کہ پہلے ہم نے سوچا یہ اربوں کا اپس کا مسئلہ ہے یہ تو مکہ فتح ہو گیا بڑی طاقت پکڑ رہے ہیں یہ پہلے اس کے کہ یہ طاقت پکڑیں روم کے لیے چیلنج بنے ہم مدینہ پر حملہ کریں رسول اعظم کو پتا چلا فرمایا باہر نکل کے ہم ان کا مقابلہ کریں گے یہ رسول اعظم کی زندگی کی آخری جنگ ہے غزوہ تبو پہلے آپ بتاتے تھے کہ جنگ لڑنی ہے تیاری کرو بتاتے نہیں تھے کدھر جانا ہے لیکن اس دفعہ آپ نے واضح بتا دیا رومیوں سے لڑنا ہے سپر طاقت سے لڑنا ہے پوری تیاری کر لو اور گرمی کا موسم تھا اور یہ جنگ بڑی سخت تھی کئی لحاظ سے گرمی کے موسم میں تھی وسائل کی کمی تھی پھل پک چکے تھے کھیتیاں پک چکی تھی کاشکار باغبان کے لیے بڑا موسم ہوتا ہے پیارا سہانا بی بچوں کے ساتھ کھجورے باغات میں بیٹھنا ٹھنڈے پانی ٹھنڈے چشمے کنویں اور وہاں لطف اندوز ہونا لیکن رسوئے چلو جاد کے لیے سارے پھل پکے ہوئے باغات چھوڑ کر جانا تھا گرمی کا موسم تھا تیس تیس آدمی ایک ایک آدمی ایک ایک اونٹ پر باری باری وہ جو ہے وہ سوار نے جانا تھا بہت سخت جنگ تھی آپ پہنچے وہاں کافی ڈر گئے بھاگ گئے میدان صاف ہوا آپ ادھر اکا دکے کنٹرول کر کے بھی کر کے سرکشوں کی تو پھر آپ واپس تشریف لائے آتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھیوں کچھ لوگ مدینہ میں ہیں تمہارے ساتھ نہیں آئے یہ وادیاں اور میدان سر نہیں کیے گرمی برداشت نہیں کی لیکن اللہ تعالی نے سوام میں ان کو تمہارے برابر کر دیا وہ کون لوگ ہیں ان کا ذکر ہے دسویں پارے کے آخر میں ولا الدین ادام اتوک لم کل تلاج تفیظ حسن اللہ ججدور اے محمد کریم صلی میں ان لوگوں پر ناراض نہیں ہوں جو جہاد کے لیے تیرے پاس آئے تھے سواریاں مانگتے تھے تجھ سے اور تو نے معذرت کی کہ میرے پاس سواریاں نہیں ہیں پہلے ہی کمی ہے سواریوں کی جب جادی کافلے روانہ ہوئے ان کی آنکھیں آنسو سے ڈب ڈبا رہی تھیں آنسو کی جھڑیاں لگی تھیں اپنے پاس طاقت نہیں ہے رسول اللہ سب نے معذرت کر دیئے اس مقدس سفر سے پیچھے رہ گئے دل دماغ محاذوں پر تھے گھروں میں تھے بستروں پہ کروٹیں بدلتے تھے لیکن دل دماغ محاذوں پر تھے یا اللہ مجاہدین کی مدد پر اور گھروں میں تھے صبح اٹھتے جو مجاہدین میدان میں گئے تھے ان کے گھروں میں خبر گیری سبزی پانی ہاں بھی تمہارا بھائی گیا ہوا ہے کوئی ضرورت کوئی ادھر مجاہدین کی خبریں کیا ہوا کیا بنا دل دماغ وہاں ماضوں پر تھے اللہ علیم بذات صدور سینوں کے بھید جانتا ہے اندھیری کالی کٹرا طوفان پاتے پارہ میں چلنے والی چمٹی کو مولا دیکھتا بھی ہے اور اس کے پاؤں کی آواز بھی سنتا ہے اللہ نے ان کے جذبہ ہے، سچے ہونے کی وجہ سے نیت خالص ہونے کی وجہ سے گھروں میں تھے بھی بچوں کے پاس تھے لیکن ان کو شواب میں ان کے برابر کر دیا کیونکہ نیتے اور ان کے ساتھ تھی، تین صحابہ جو ہے وہ پیچھے رہ گئے تھے بغیر عذر کے رسولہ سن ان کا بائکاٹ کروایا کا مالک کہتے ہیں میں ان تینوں میں جوان تھا میں بازار میں آتا میرے سات کو بولتا نہیں تھا میرا بائی کارڈ کیا اور پھر ایک دن میں حویلی میں کھڑا تھا تو میں نے ایسے دیکھا میرے چچے کا بیٹا کھڑا تھا جب میں نے, نے منہ ادھر کر لیا اور میں نے کہا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں میں اللہ رسول سے محبت نہیں کرتا اس نے کہا مجھے نہیں پتا کیسی اطاعت ہے کیسی اطاعت ہے آپ نے ان کی بیویوں کو پیغام بھیجا کہ ان سے علیحدہ رہو بائی کاٹ کروایا پچاس دن پچاس راتے کابر مالک کہتے ہیں ایک دن میں بازار میں آیا میرے دوسرے دو ساتھی بوڑے رو رو گھر میں رو رہے تھے میں بازار میں آتا جاتا تھا تو میں ایک دن بازار میں آیا لوگ میری طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ میری طرف ایک آدمی آیا اجنبی اس نے مجھے خط دیا میں نے خط پڑھا اس میں لکھا تھا روم کے بادشاہ کا خط تھا میں نے سنا ہے تمہارا صاحب تم سے ناراض ہو گیا ہے آؤ سپر طاقت کا حصہ بن جاؤ چھوڑو محمد کو سروس وسلم آ جاؤ تمہارے جیسا پڑھا لکھا صاحت والا آدمی ضائع نہیں ہو سکتا انہوں نے کیا کیا اللہ اللہ اللہ اللہ انہوں نے اسی وقت اس خط کو آگ میں ڈالا ہر وہ تحریر یہ انہوں نے سمجھایا ہر وہ تحریر ہر وہ کتاب ہر وہ قول فتوا جو محمد کے قدموں سے سا, وہ جلانے کے قابل پڑھنا تو دور کی بات ہے وہ جلانے کے قابل ہے اور اس کو کہا میری نظر سے ہٹ جاؤ اگر سفیر کو قتل کرنا بین الاقوامی جرم نہ ہوتا تو میں تجھے اڑا دیتا اور پھر اللہ کے سامنے روئے پہلے بھی روتے تھے یا اللہ اب تو کافروں نے مجھ میں تما رکھنا شروع کر دیا ہے اب تو کافروں نے مجھ میں تما رکھنا شروع کر دیا ہے اب تو ہماری توبہ قبول فرما لے پھر اللہ اللہ اللہ کیسے لوگ تھے تر یہاں یہ جو ہے نا نالیاں صاف کرنے کاؤنسلری میمری کیا ہے کہ محلے کی نالیاں ہی صاف کرنی ہے اور محلے کی یہ سارا اس کے لیے لوگ مرتے ہیں اور ایمان بیچتے ہیں اور صبح و شام کفری کلمات بولتے ہیں لیکن رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ کی امت صحابہ کتنی تربیت یافتہ تھے کہ سپر طاخت کو انہوں نے ٹھکرا کے رکھ دیا بہرحال توبہ قبول ہوئی کابر مالک کہتے ہیں میں صبح کی نماز کے بعد کوٹھے پہ بیٹھا تھا نماز پڑھ کے دعا مانگ رہا تھا اچانک دور سے آواز آئے گی اب شہر یا کا ببنا مالک کابر مالک تمہیں خوشخبری ہو میں نے ایسے قانون اٹھائے جو با... ایک سابی بھاگتا ہوا ایتے آ گئی ہیں تیرے بارہ میں اللہ راضی ہو گیا میں گیا رسول اللہ سب نے مجھے سینے سے لگا کے لایا اور ملے کہتے کام جب سے تیری ماں نے تجھے جنم دیا ہے نا یا سب سے بہتر دن وہ تھا جب تُو اسلام لایا تھا یا سب سے بہتر دن آئیے ہیں تیرے لیے میں نے کہا اللہ کے رسول میں تو تباہ ہو گیا تھا میں میرے اللہ تعالیٰ نے میری توبہ قبول کی میرا وہ جو باغ ہے نا ساری جائداد میں اللہ کو دیتا ہوں میں نہیں کچھ رکھ لے کچھ رکھ بھی لے اپنے اور بی بچوں کے لیے فور انہوں نے جو ہے نا یہ بائک جو دھوا توبہ اللہ تعالیٰ نے تمبی کی ان کو توبہ پھر انہیں دوسروں کو خوشخبری ملی اس طریقے سے اب ہجرت کا واقعہ ہے اس میں اور غزوہ عزبہ ہنین یہ ہم کل بھی ان شاء اللہ بیان کریں گے اللّہ مزید السلام اسلام اللہ منصلاسلام المسلمین اللہ منص الجہاد المجاہدین اللہ من اخبان السجون اللہ مش مرزانہ مرز المسلمین اللّہ مستع اورطینہ وامنہ صبح وسلم المرسین و رحمد اللہ الحمد اللہ